سب نام الحمدللہ رب العالمین عالمی والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں میرے شخی طریقت امیر اہل سنت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 بسم اللہ, الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ و علی نے ارشاد فرمایا اللہ وج اللہ کی سو رحمتیں ننانوے رحمتیں اس نے قیامت کے لیے رکھی ہیں اور دنیا میں فقط ایک رحمت ظاہر فرمائی ہے ساری مخلوق کے دل اسی ایک رحمت کے باعث رحیم ہے ماں کی شفقت و محبت اپنے بچے پر اور جانوروں کی اپنے بچے پر مامتا کسی رحمت کا باعث ہے قیامت کے دن ان ننانوے رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا اور ہر رحمت آسمان و زمین کے طبقات کے برابر ہوگی مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وجل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے پر شفقت فرماتی ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و علی نے ارشاد فرمایا اللہ عزلہ کا فرمانے عظمت نشان ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی سبکت رحمتی اعلیٰ غذبی جب تونے جب سے سنا دیا رب آسرا ہم گناہ کا اور مضبوط ہو گیا رب دو بھائی تھے ایک متقی پرہیزگار اور دوسرا فاسق و بدکار جب فاسق مرنے لگا تو متقی بھائی نے کہا دیکھا میں نے تمہیں بہت سمجھایا تھا مگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اب تمہارا کیا بنے گا کہنے لگا اگر میرا رب عزا قیامت کے دن میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد یعنی حوالے کر دے تو وہ مجھے کہاں بھیجے گی دوزخ میں یا جنت میں کہا ماں تو جنت ہی میں بھیجے گی نے یہ سن نے کہا کہ میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا بڑے بھائی نے اسے خواب میں بہت خوش و حرم دیکھا تو وجہ پوچھی اس نے بتایا کہ میری اسی بات یعنی میرا رب میری ماں سے زیادہ مہربان ہے اس نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے ہم گناہ گاروں پہ تیری مہربانی چاہیے سب گناہ دل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مالک یوم الدین مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی مملوکہ اشیاء یعنی جو چیزیں اس کی ملک میں ہوں ان میں جیسے چاہے تصرف کرے دنیا و آخرت دونوں کا مالک اللہ ہے لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ الزب اللہ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی جب قیامت کے دن انسان آسمان زمین پہاڑ یہاں تک کہ سور اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے اس وقت سوا اس اللہ واحد حقیقی عزملہ کے کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا لما نل ملک یعنی آج کس کی بادشاہت ہے کہاں ہیں جباری کہاں ہیں متاکبرین مگر ہے کون جو جواب دے پھر خود ہی فرمائے گا یعنی صرف اللہ واحد کہار کی سلطنت ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مرنی چینل کے ناظرین ہم سبھی کو قیامت کے حوصرباد حالات پر غور کرنا چاہیے اور گناہوں سے باز رہتے ہوئے نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے اس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی قدر محسوس ہوگی چنانچہ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنی مشہور زمانہ تفصیل تفصیلیں قرطبی میں لکھتے ہیں سیدرما ردی اللہ تعالی انہوں سے مروی قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہ ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا کیا میں آپ سے محبت بھرا سلوک نہ کرتا تھا کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس مصیبت میں گرفتار ہوں مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجیے یا میرے ایک گنا کا بوجھ اٹھا لیجیے باپ کہے گا میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد بلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کیا ہے لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے یوں ہی ایک شوہر بھی اپنی بیوی سے کہے گا کیا میں تیرے ساتھ حسن سلوک نہ کرتا تھا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے ہو سکتا ہے میں نجات پا جاؤں بیوی جواب دے گی آپ نے ایک ہی چیز مانگی ہے لیکن میں بھی اسی طرح ڈرتی ہوں جس طرح آپ ڈرتے ہیں حضرت سیدنا فضیل بن ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بروز قیامت ایک ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے لال کیا میرا پیٹ تیرے لیے جائے قرار نہ تھا کیا میرا سینہ تیرے لیے مشکیزہ نہ تھا کیا میری گود تیرے لیے آرام گاہ نہ تھی وہ اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کیوں نہیں امی جان ماں بولے گی آج میں گناہوں کے بھاری بوجھ تلے دبی ہوئی ہوں تو ان میں سے صرف ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لے بیٹا انکار کرتے ہوئے کہے گا امی جان جائیے کیونکہ مجھے تو خود اپنے گناہوں کی فکر پڑی قیامت کی گرمی میں سایہ عطا ہو کرم سے تیرے عرش کا یا الاہی خدایا مجھے بے حساب بخش دینا میرے غوث کا واسطہ یا اللہ جوار اپنی جنت میں مجھ کو عطا کر تیرے پیارے محبوب کا یا الہی علی الحبیب اللہ حبیب اللہ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کے مفاہیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نشیف فرمائے امین صلی اللہ علیہ وسلم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 صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا نور اللہ نویت سنت الاعتقاف مٹھے مٹھے اسلامی بھائی قریب پر ابعہ درس کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دوزانوں بیٹھ جائے صلی اللہ تعالی علی محمد آج پلو آفتاب کا وقت چھے بج کر سات منٹ سینتالیس سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج پلو آفتاب کا وقت چھ بج کر سات منٹ سینتالیس سیکنڈ پر ہے سورج نکل رہا ہے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 بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے سرکار مدینہ راحت صاحب معطر و معمبر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان با کرینہ فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو بے شک یہ تمہارے لیے تہارت ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلی اللہ علی محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا متبوعہ رسالہ ظلم کا انجام صفحہ گیارہ تا تیرہ پر حضرت علامہ عبد البہاب شاہرانی قدر رحم نورانی کی کتاب تنبیہ المغترین کے حوالے سے نقل کیا گیا ہے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 اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا مافا اللہ بک یعنی اللہ عزہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا جواب دیا اللہ عزہ نے میرا حساب لیا پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کی مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا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 دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اللہ عزم ہدایت عنایت فرمائے آمین ایک اور عبرت حکایت ملاحظہ ملاحدہ فرمائیے جس میں صرف ایک گیہوں کے دانے کے بلا اجازت کھانے کے نہیں صرف توڑ ڈالنے کے اخروی نقصان کا تذکرہ ہے چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا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 تو میں نے گہوں کی ایک بوری میں سے گہوں کا ایک دانہ اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانا میرا نہیں چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا یہاں تک کہ اس پرائے گہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لے لی گئیں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 سبحان اللہ عز و جل حضرت سیدنا شیخ نورانی نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا آپ رحمت اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی سے ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے کہ اگر غیبت کرنے والے کے ساتھ جوابی کاروائی کی گئی تو نفرت کی دیوار مز مزید مضبوط ہو جائے گی فساد بڑھے گا اور اگر اس کو محبت سے سمجھانے کی کوشش کی, کی گئی تو انشاءاللہ عزوجل وہ غبت ہی سے باز آ جائے گا دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا متبوعہ رسالہ ناچاقیوں کا علاج بائیس تئیس پر ہے یہ اصول یاد رکھیے کہ نجاست کو نجاست سے نہیں پانی سے پاک کیا جاتا ہے لہذا اگر کوئی آپ کے ساتھ نادانی بھرا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش فرمائیے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کے مثبت نتائج دیکھ کر آپ کا کلیجہ ضرور ٹھنڈا ہوگا عزوجل وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں اور برائی کو بھلائی سے ٹالتے ہیں برائی کو بھلائی سے ٹالنے کی ترغیب کے ذمن میں پارا چوبیس سورہ ہامیم سجدہ کی چونتیسویں آیت کریمہ میں ارساد ہے ترجمہ کنز المان والے برائی کو بھلائی سے ٹال جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست چشمے کرم ہو ایسی کہ مٹ جائے ہر خطا کوئی گناہ مجھ سے نہ شیطان کرا سکے حضرت سیدنا بکر مزنی علیہ رحمت اللہ غنی فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ لوگوں کے عیبوں کا وکیل بنا ہوا ہے یعنی سب کی پولے کھولتا اور غیبتیں کرتا پھرتا ہے تو جان لو کہ وہ اللہ, عز وجل اللہ کا دشمن ہے اور اللہ جبار عز وجل اللہ کی خفیہ تدبیر کا شکار ہے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 یعنی گوشا نشی ہو گئے تو حضرت سیدنا علیہ رحمت اللہ القوی نے حاضر خدمت ہو کر کہا تارک ہونے سے مخلوق آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے محروم ہو گئی ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل دو شعر پڑے ترجمہ یعنی وفاق کسی جانے والے کل کی طرح چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ہو کر رہ گئے لوگ یوں تو ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفاق کرتے ہیں لیکن ان کے دل ایک دوسرے کے بغزوں کینے کے بچھوں سے لبریز ہیں میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ الخالق لوگوں کی منافقت والی روش تنگ آ کر خلوت یعنی تنہائی میں تشریف فرما ہو گئے صورتحال ہونے لگی تھی تو اب تو جو حال بے حال ہے اس کا کس سے شکوا کیجیے آج کل تو اکثر لوگوں کا حال ہی عجیب ہو گیا ہے جب باہم ملتے ہیں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 اور فلاں شخص مغرور معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں سے باتیں بہت کم کرتا ہے اور فلاں شخص بیوقوف ہے لوگوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں رکھتا اور فلاں عجیب مسخرا ہے کہ گویا ہجڑا ہو فلاں بہت شرارتی ہے فلاں میرے پیسے کھا گیا ارے وہ تو پکا چار سو بیسوں چغلی کی آفت سے بچیں یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے ظاہر ہو ہمارا ایک ہو یہ کرم یا مصطفیٰ فرمائیے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ سلو اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبات المدینہ کی مطبوعہ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 جب کوئی مسلمان کسی گناہ سے توبہ کر لے تو اب اس گناہ کے بارے میں اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے اس میں حضرت سیدنا شیخ عبد البہاب شاہ سے قدر نورانی نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا یحشا بن رحمت اللہ فرماتے ہیں اکل مند کو چاہیے کہ کسی کو اس کے گناہ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 اور ناکوں چنے چبواتی خوب غیبتیں کرواتی اور چغلیاں کھلواتی آدمی چپ رہے اسی میں آفیت ہے اور بولنا ہے تو اچھا بولے ذکر اللہ کرے دیکھیے ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو حرا رضی اللہ تعالی علو کو زبان کا کتنا پیارا استعمال بتایا آپ بھی سنیے اور جھومے چنانچہ سننے ابن ماجہ کی روایت میں ہے ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے حضرت سیدنا ابو ہریا رضی اللہ تعالی انہوں کو ملاحظہ فرمایا کہ ایک پودا لگا رہے ہیں استفسار فرمایا کیا کر رہے ہو از کی درخت لگا رہا ہو فرمایا میں بہترین درخت لگانے کا طریقہ بتا دوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے سے ہر کلمے کے عوض یعنی بدلے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس حدیث پاک میں چار کلمے ارسات فرمائے گئے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر یہ چاروں کلمات پڑھیں تو جنت میں چار درخت لگائے جائیں گے اور کم پڑھیں تو کم مثلا اگر سبحان اللہ کہا تو ایک درخت ان کلمات کو پڑھنے کے لیے زبان چلاتے جائیے اور جنت میں خوب خوب درخت لگواتے جائیے الحمدللہ للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہک مہک مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں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 اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے ان شاء اللہ عزوجل اللہ کرم ایسا کرے تج پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو امین امین مداح النبی الجامین صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلين یا رب مصطفیٰ و اللہ و اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عزوجل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ ہمیں اپنا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 بیجا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بھالا کر اور دشمنان اسلام کا مکالہ کر یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ از ہمیں زیر گمبد خضرہ جلوائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلما میں شہادت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی ابیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان الله ورسلائك تهو يصليون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي ال امي وابائه صلى الله عليه وسلم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 الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد يا الهي رحم فرمى مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر چہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدے کربلا کے واسطے دے سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم علما کے واسطے سد کے سادق کا تصد ال اسلام کر بےغذب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے بہر معروف معروف دے بے خود سری جند حق میں گنجنے دے باسفا کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا گے کارک اب دے واحد بیری کے واسطے بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد بل حسن اور بوسعید سعدہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر اب دل قدرت نما کے واسطے آسن اللہ ہوج کن سے دے رض کے حسن بندا کے جل واسطے نصر بی سالے کا صدقہ کال ہو منصور رکھے دیہیا حیات دین محیے جافا کے واسطے تورے عرفان ہو لو وہ ہم ہو بہا بے علی موسا حسن احمد بہا کے واسطے بہرے ابرا ہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھی کے دے داتا دھکاری بادشاہ کے واسطے خانے دل کو دے رو ایماں کو جمال شہ مولا جمال اولیا کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خان پس اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے کے حق دے اس کی اس کے انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آلے محمد کے لیے کر شہید اس حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمش بھی بدر کے واسطے دو جہاں میں آدی میں رسول اللہ کر حضرت لے رسول مقتدا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے اے پور کر سب کا کچیرا حشر میں اے بریا شہزیا اس دین پیرے باسفا کے واسطے آئینا فین و یا سلام بسلام آدری عبد السلام اب رضا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سو دے جگر یا خدا تار کو احمد رضا, احمد رضا کے رضا واسطے اس کے احمد میں عطا کر چشم تر سو دے یا خدا, خدا اتار کو احمد رضا, رضا کے واسطے سب کا ان آیا کا دیکھا علم و عمل اف و عرفا آفیت مجھ بے نوا کے واسطے آمین آمین یا رب العالمین محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو باب المدینہ فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں اشراق و چاشت کا وقت ہو چکا ہے فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی درود فرما لیں اور مدینہ چینل کے ناظرین اپنے اپنے وقت اور اوقات کے مطابق اشرا کو چاش کے نوافر ادا فرمائیں سے